محمد على السلوم اللہ مولانا محمد رسول الرغف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ تعالی و ببرکات سیدنا رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبد قراۃ الجامع الصحیل البخاری و درس ملک العضو باب احداب و عربئین رقم وہ بباب و استعمال فطل ودو الناس اسم الباب استعمال فطل ودو الناس رول بخاری کالہ حد ثنا آدم قالہ حد دث ثنا شعبہ کالہ حد ثنا الحکم قالہ سمیت و اباج حیفہ یقول و خرجہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فعت بدو اہی فتمدہ فضا علّہ حضون فدل ودو اہی فیطم بیہی فصل النبی وصلی اللہ علیہ وسلمرک آطعین رقع و بین اس حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو سے بچے ہوئے پانی سے تبرک حاصل کرنے کا اس بات ہوتا ہے آپ علم ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وضو وا پیش کے ساتھ ہو تو اس سے مراد وضو ہوتا ہے اور اگر واؤ پر زبر ہو وضو تو اس سے مراد وضو کا پانی ہوتا ہے جو بچ جائے یا جو استعمال کے لیے ہو تو فرمایا کہ اکا الصلاۃ وسلام ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے آپ کے لیے فوتی یا بے وضو وضو کا پانی لایا گیا آپ نے اس میں سے وضو فرمایا اور جو پانی بچ گیا لوگ اس کو لینے لگے اور حصول برکت کے لیے اپنے چہروں اور اپنے سینوں پر مسا کرنے لگے تو اس سے پھر ثبوت ملا تبرک بے ودو ان نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم دوسری حدیث امام بخاری لائے ہیں وقال قال ابو موسا دن نبی و صلی اللہ علیہ وسلم فی ہے ماً فغا صلا یا دئی و فی و مج فی ثم قال علام شربا بافرغما علا بن کما او کما قال ابو شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ اثرات والسلام نے پانی مانگا وضو کے لیے برتن مانگا پانی کا برتن آپ کو پیش کیا گیا خاصہ لا يدعى وجہ فى تو آقاص صلاۃ والسلام نے اس برتن میں سے ہی اپنے ہاتھ مبارک دھوئے اور اپنا چہرہ مبارک دھويا اب یہ صورت یہ نہ تھی کہ کوئی برتن کے ذریعے انڈیل رہا ہو اور آپ وزو فرما رہے ہو نہیں بلکہ اسی برتن کے اندر ہی آپ نے چہرہ ہاتھ بھی دھوئے اور اسی کے اندر چہرہ مبارک دھویا اور وہ ہاتھ دھونے اور چہرہ مبارک دھونے کا جو پانی تھا جس کو ہم مائے مستعمل کہتے ہیں وہ بھی اسی برتن میں گرا اور جب وضو فرما چکے تو فرمایا اب یہ جو پانی ہے اس کو پی لو اور صرف یہاں تک نہیں بج فی ہے ہاتھ مبارک اور بازو دھو دیے اس میں سے چہرہ مبارک دھو دیا اور پھر اس پانی میں کلی فرما کے وہ بھی اسی میں ڈال دی کلی بھی ڈال دی اور فرمایا اب اس کو پی لو واہ فرغا اعلیٰ وہ اکما بنحور کما اور اس پانی کو اپنے چہروں پر اور اپنے بدروں پر من ہم اگر پانی استعمال کر لیں اور اس طرح پانی گر جائے تو یہ مائے مستعمل ہے اور اس کو آگے اس سے وضو کرنا وہ مکروح ہو جاتا ہے جائز نہیں ہے مکرو ہو جاتا ہے لیکن آکا صلاۃ السلام نے خود اسے مائے مستعمل کیا اس سے ہاتھ مبارک دھوئے اسی کے اندر چہرہ مبارک دھویا اسی کے اندر کلی مبارک فرما دی اور گرا دیا مجفی اور پھر فرمایا اس کو پی لو اس کو چہروں پر مان لو یہ حدیث جہاں اصول بركت حضور علیہ السلاۃ السلام کے مائع مستعمل سے تبرک پر دلالت کرتی ہے وہاں عدم مصلیت پہ بھی دلالت کرتی ہے کہ کائنات میں کوئی شخص حضور کی مثال نہیں ہے کہ ہمارا پانی استعمال ہو جائے تو مكرو ہو جاتا ہے اور علیہ السلام کے اس طرح اعضاء مبارکہ سے مس ہو جائے تو وہ مبارک ہو جاتا ہے اس کے بعد حدیث نمبر دو سو باب ہے حدیث نمبر دو سو میں باب ہے الباب الوضو من طور یہ پتھر کے بنا ہوئے برتن کو توڑ کہتے ہیں اس میں سے آ علیہ اصلاۃ اسلام کی یہ حدیث امام بخاری نے باب نمبر اڑتالیس ہے حدیث نمبر دو سو اس کی قرات کر رہا ہوں حد ثنا مصدن اب میں تھوڑی رفتار کو تیز بھی رکھوں گا اور جو طریق ہے قرعت کا حدیث کا تھوڑا اس طریق سے بڑھوں حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت ان انس ان, ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بناء من ماء فوتي بقادهن رحراحين في شيء مما ان فضى صابعه فيه قال انس فجعلت انظر الى الماء يمم من بين اصابعه قال انس فازرتم من تودا ما بين 70 الى 80 روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام نے پانی کا برتن منگوایا اور وہ پانی کا برتن آپ کو پیش کر دیا گیا اس میں آقا علیہ السلاۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک اور اپنی انگلیاں ڈال دی پانی کم تھا صحابہ کرام کے لیے وضو کی ضرورت پورا کرنے کا پانی نہیں تھا سو وہ وضو نہیں کر سکتے تھے تو ایک برتن میں تھوڑا سا پانی ملا تو عقاص و اسلام نے اس میں اپنی انگلیاں ڈال دی اور پھر حضرت انس رضی اللّہ عنہ فرماتے فج الر وم بمبئی نے اور میں آقاصلاۃسلام کی انگلیوں کی طرف دیکھ رہا تھا فرماتے ہیں کہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے اور ستر سے لے کر اسی تک افراد تھے جنہوں نے اس تھوڑے سے برتن میں سے حضور کی انگلیوں مبارک کی فیض اور موجزہ کے ذریعے وضو کر لیا یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ انگلیوں سے ہی پانی ہاکا علیہ السلات اسلام نے روان فرمانا تھا تو وہ تھوڑا سا پانی برتن میں کیوں منگوایا ویسے انگلیاں ایسے فرما دیتے اور اسی سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے جواب یہ ہے کہ ہاں اگر ایسے انگلیاں ہوا میں رکھ دیتے تو ان سے بھی چشمے پانی کے جاری ہو جاتے چونکہ چشمے تو اب بھی انہیں انگلیوں سے ہی جاری ہوئے ہیں خواہ وہ برتن میں تھیں یا برتن سے باہر ہوتی مگر پانی میں ہاتھ اس لیے رکھا تاکہ اعلیٰ میں اسباب ہے سیاح کو بتانا تھا کہ عالم اسباب کی تدبیر کو کبھی تم متروک نہ کرنا ترک نہ کرنا اسباب و تدبیر کو کبھی ترک نہ کرنا مگر پانی تو اسی قدر تھا جب ایسی احادیث پیش کی جائیں تو بعض اہل علم یہ جواب دیتے ہیں اور ان کے ذہن اس طرف جاتے ہیں بھئی یہ تو موجزہ ہے ایک ہی جملے میں ایسی ہزارہ یا سینکڑوں احادیث کا جواب دے دیتے ہیں کہ یہ تو موجزہ ہے اب بات کو سمجھیں اب جو بات بتانا چاہتا ہوں اللہ رب العزت نے امر کن کے ساتھ زمین و آسمان پیدا کر دیے تو کیا یہ جملہ بول کر اللہ ہر العزت کی قدرت و طاقت کا انکار کر سکتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی قدرت ہے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کر دیا منکر نے کہا یہ کیا بات ہے یہ تو قدرت ہے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل امین کے دم کے ذریعے تخلیق فرما دیا تو جواب دینے والے نے کہہ دیا یہ کیا یہ تو اللہ کی قدرت ہے تو جس طرح قدرت کا لفظ بول کر آپ اس کی حقیقت اور معنویت کا انکار نہیں کر سکتے اسی طرح آکا علیہ السلام کے ان تصرفات پر معجزہ کا لفظ بول کر تصرفات کا انکار نہیں کر سکتا معجزہ صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ خر کے عادت کے طور پہ رونما ہوا کہ عادت نہیں ہے کہ انگلیوں سے پانی جاری ہو عادت نہیں ہے کہ انگلیوں سے پانی جاری ہو یا عقل اسباب مادی کے ذریعہ سے اسباب و عل این کوز اینڈ ایفیکٹ کے ذریعہ سے عقل اس کو سمجھنے سے آجز ہے عقل اس کو انٹرپریٹ کرنے تعبیر کرنے سے عاجز ہے چونکہ اس عمل نے عقل کو آجز کر دیا اور خر کے عادت یعنی عادت کے خلاف رون ما ہوا فقط یہ سبب ہے اس عمل کو واقعہ کو موجزہ کہنے کا موجزہ تو, تو سمجھ لیں بڑی ایک دقیق بات سمجھا رہا ہوں موجزہ فقط ایک ٹرم ہے ایک اصطلاح ہے عادت اور خرق کے عادت میں فرق پیدا کرنے کی کہ اگر خرق کے عادت یعنی خلاف عادت واقعہ صادر ہو ولی کے ہاتھ سے تو آپ نے اس کے لیے شریعت نے ایک نام وضع کر دیا ہے اس کے تصرف کو سمجھانے ایک اصطلاح وضع ہو گئی ہے جس کو کرامت کہتے ہیں اب کرامت کا لفظ بول کے آپ اس کے تصرف کی نفی نہیں کر سکتے اگر خر کے عادت پیغمبر کے ہاتھ سے واقع ہو جائے رونما ہو جائے تو امتیاز کرنے کے لیے کرامت سے آپ نے شریعت نے اصطلاح دے دی کہ موجزہ ہے اور معجزہ کا معنی یہ ہے کہ تمہاری عقلیں آجز ہو گئیں دیکھا تصرف محمد کو سب, سب تصرف نبوت کو دیکھا کہ تمہاری عقلیں آجز ہو گئیں اس لیے اس کو موجزہ کہا لہذا جب کوئی شخص ایسی تصرفات نبوی کی حدیث کے جواب میں کہے موجزہ تو گرفت کر لیں کہ کیا موجزہ کا مطلب نفی تصرف ہے کیا موجزہ کا مطلب نفی تصرف ہے معجزہ کا تو معنی اعجاز سے ہے معجزہ اس لیے ہے کہ تمہاری اور ہماری عقل آجز ہو گئی اس کے سمجھنے سے اور خلاف عادت واقعہ رونما ہو گیا تو موجزا تو فقط ٹو ایکسپلین دا فینومینا صرف ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے رہ گئی حقیقت نفس العامر وہ تصرف مصطفیٰ ہے کہ اللہ نے آقا علیہ السلام کو یہ تصرف عطا کیا کہ تھوڑے سے پانی میں جب انگلیاں رکھی تو دراصل وہ واقعہ کیا ہے وہ کن فیقون کا اجرا ہوا پانی میں ہنگریاں رکھی تو اس سے چشمے جاری ہو گئے یہ موجزۂ تکثیر الماء ہے مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہ مجزہ تکثیر الماء کا یہ تصرف نبوت ہے اور اور اختیار تکوینی ہے اختیار تکوینی ہے معجزہ صرف اس کے لیے ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے کہ پیغمبر کی اس عظمت کو سمجھا جا سکے ایک بہت بڑا اشکال پیدا کر دیتے ہیں اور ہمارے لوگ آگے سے چپ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو موجزہ ہے بھائی موجزہ ہے تو کیا ہو گیا موجزہ ایک اصطلاح ہے اس واقعے کو سمجھانے کے لیے کہ عقلیں آجز ہو گئیں بس موجزہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے اب رہ گئی حقیقت نفس المر وہ بھی تو کچھ ہوگی ہاتھ میں کنکریاں رکھی اور کنکریاں بول اٹھی کلمہ پڑھ لیا سامے نے کہا یہ تو موجزہ ہے معجزہ صرف اس لیے کہ اس سے نبوت کی صداقت ثابت ہوئی موجزہ صرف اس لیے کہ اس سے نبی کی صداقت ثابت ہوئی عقلے سمجھنے سے آجز ہو گئی اور نظام عادت کے خلاف واقعہ رونما ہو گیا تو موجزہ کا ریلیونس صرف یہ ہے اب قطع نظر اس سے واقعہ جو ہے اس کی کوئی حقیقت ہے. نفس العمر بھی تو ہوگی کہ یہ ہوا کیسے ہونا تشریح اختیار ہے یا تکوینی اختیار ہے یا نظام قدرت پر آقا علیہ السلام کا تصرف ہے اور وہ جو تصرف واقع ہوا اس کو شران موجزا کی اصطلاح کے طور پہ یاد کیا گیا ہے. اگلی حدیث نمبر دو سو سولہ حدیث نمبر دو سو سولہ باب نمبر ستاون اور امام بخاری نے جو باب باندھا ہے اس کا عنوان ہے باب من القبا ان اللہ یستا تیرا من بول کہ اگر آپ بول کریں پیشاب کریں اور اس کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہ بچائیں پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہ بچائیں تو یہ قبائر میں سے ہے کبیرا گناہوں میں سے ہے امام بخاری اکثر آپ کے ذہن میں بار بار سوال آئے گا کہ آگے جو حدیث ہے اس کی کئی جہتوں کا کی مناسبت عنوان الباب ترجمت الباب سے نہیں ہے تو اس سے کبھی بھی امام بخاری کے تراجم البواب پر اعتراض نہیں وارد ہوتا نہ ہونا چاہیے نہ ذہنوں میں آنا چاہیے وجہ میں نے آپ کو سمجھا دی کہ دراصل احادیث کو امام بخاری نے مرتب کیا جہاں ایسا باب ملے گا وہ دراصل امام بخاری اشتہاد کے ذریعے حکام فقہ اور احکام شریعت کو واضح کرنا چاہتے ہیں اس کتاب کا نام ہے الجامع اسی مختصر نام الجامع تو چونکہ جامع ہے اس لیے اس میں تفسیر بھی ہے اس میں مناقب بھی ہیں اس میں فدائل بھی ہیں اس میں احکام فقہ اور احکام شریعت بھی ہیں اس میں تاریخ بھی ہیں اس میں رویا بھی ہے منام اور تعبیرات بھی ہیں اس میں جمیع فرائض بھی ہیں اس میں مع بھی ہیں اس میں اماکن اور کرامات بھی ہیں ہر موضوع اس میں جمع ہے اس لیے اس کو جامع کہتے ہیں تو جہاں جہاں کسی حدیث سے کوئی مسئلہ فکر کا شریعت کا حکم ثابت ہوتا ہو تو امام بخاری نے ترجمت الباب یعنی اس چیپٹر کا عنوان اس حکم شریعت اور مسئلہ فقہ کے حوالے سے قائم فرمایا ہے یہ مناسبت ہوتی ہے ترجمت الباب اور حدیث الباب کے مابین اب آپ کے ذہن میں دوسرا سوال آئے گا تو جو اندر کرامات بیان ہوئی موجزات بیان ہوئے تصرفات بیان ہوئے کمالات بیان ہوئے وسط علم بیان ہوئی اور عقائد کے گوشے بیان ہوئے ان کے اوپر ترجمت الباب مقرر کیوں نہیں کیا جواب اس کا یہ ہے کہ ان تمام چیزوں پر اس زمانے میں کوئی اختلاف ہی نہ تھا ہر ایک کا عقیدہ تھا اس وقت کوئی فتنہ عقائد میں پیدا ہوا نہیں تھا کہ جس کے لیے خصوصی ابواب ان انوانات سے قائم کرنا پڑتے تو ضرورت اس وقت شریعت کو مرتب کرنے کی تھی احکام کو مرتب کرنے کی تھی فک ہی ترتیب سے لوگوں کو مسائل سمجھانے کی تھی اور ثانین اہل علم تھے ہر کوئی اہل علم تھا تو جو دیگر موضوعات حدیث میں آئے ہیں وہ پڑھ کے خود سمجھ لیتے تھے اس وقت وہ انحصار تراجم البواب پہ نہیں کرتے تھے اہل علم وہ تو حدیث پڑھتے تھے اور حدیث کے سارے معانی ان پر کھل جاتے تھے تو گویا تراجم البواب امام بخاری نے احکام شریعت اور احکام فکہ کو اغلب اکثریت جو ہے وہ اس اصول کے اوپر قائم فرمائے اب یہ حدیث ہے کہ پیشاب کے چھیٹوں سے خود کو نہ بچانا قبائر گناہ میں سے ہے ان عباسن حد دسنا عثمان قال کال حد دثنا منصور ان مجاہد انبنِ قال کالہ مرنبی جو صلی اللہ علیہ وََ من حیطان المدینہ یا مکہ وسم یا سعود انسان یوس زبان فی قبور عما رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے کیا ماکال اسلام کے ساتھ گزرے مدینہ یا مکہ کے باہر کسی جگہ سے تو آپ نے قبروں میں سے آپ نے قبروں میں سے بعض لوگوں کے عذاب سے چیخنے کی آواز سنی اب پہلا مسئلہ عقیدے کا جو ظاہر ہوا اس لفظ فسام یا سوتا انسان نہیں نہیں فی قبور جو پہلا عقیدے کا فرق ثابت ہوئی وہ یہ کہ حدیث پاک سے یہ بات طے شدہ ہے اور ثابت شدہ ہے اور یہ مسائل مسلمہ میں سے ہے کہ انسانوں کو قبر کے عذاب کی آواز نہیں آتی اور آقا علیہ السلام انسان ہے یہ مسلمات میں سے ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں قبر میں جو عذاب ہوتے ہیں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا ہے اس طاقت اور قوت سے کہ وہ ان کے عذاب کو دیکھ سکیں یا سن سکیں اور جانوروں کے لیے فرمایا کہ انہیں سکت اور دی ہے کہ وہ سمجھ لیں تو انسانوں کو قبر کے عذاب کو دیکھنے یا ان کی آواز کو سننے کی طاقت اللہ نے نہیں دی ختم کر دی ہے یہ مسلمات میں سے ہے جب یہ بات ہو گئی کہ انسان نہیں سن سکتے تو اب حدیث پاک میں ہے کہ فسام آ سوتا انسان یوز زبان فی قبول ماں آکا نے قبروں سے ان کے عذاب پر چیخ و پکار کی آواز سنی تو پتہ چلا کہ آکا لیہ سلاۃ وسلام انسان ضرور ہیں مگر سب انسانوں جیسے نہیں ہیں <تصفح> یہ معلوم انسان ضرور ہیں مگر سب انسانوں جیسے نہیں ہیں اب میرا ایک جملہ ہے میں نے بولا انسان ہیں پر انسانوں جیسے نہیں ہیں یہ جملہ میں بول رہا ہوں انسان انسانیت کا انکار نہیں ہے الرحمٰن علّہ قرآن خل قل انسان علّہ انسان ہیں مگر انسانوں جیسے نہیں ہیں اگر اس جملے کی آپ تقتی کر لیں تجزیہ کر کے سمجھ لیں تو قرآن مجید کی آیت کی آپ کو تفسیر سمجھ میں آ جائے گی کل ان نما آنا بادشار اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں ان نما کلم حسر ہے اور حسر کا قائدہ یہ ہوتا ہے اہل لغت اہل ادب اہل ناحب اور اہل معانی علم بیان اور بدی اور کلام میں علم معانی میں ایک قائدہ ہے کہ جب کلمہ حسر آتا ہے تو اس کی حسر کسی پر وارد ہوتی ہے یا حسر صفت کا موصوف پر ہوگا یا موصوف کا حسر صفت پر ہوگا تو حسر کسی پر وارد ہوتی ہے جب ان نما آئے گا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسر کس پر ہے کل انما جب ترجمہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں نا سوائے اس کے نہیں یا میں تو فقط یہ ترجمہ کرتے ہیں نا میں تو فقط یا میں تو محض یا سوائے اس کے نہیں کے ایسا ہے یہ ان نما کا معنی ہے کیوں یہ کلمہ حصر ہے ہو نہیں سکتا کہ کلمہ حصر ہو اور وقوع حسر نہ ہو حصر واقع ہوتی ہے اب سوال پیدا ہوا کہ اگر حصر واقع ہوئی حصر ہوتی ہے کنفائن کر دینا ایکسکلوسیو کر دینا اور کئی چیزوں کو اس میں سے ایکسکلوڈ کر دینا تو یہ جو ایکسکلوسیونیس ہے کل میں حصر کی یہ کس پر وارد ہوا حصر یقیناً یہ صفت کا موصوف پر ہوگا موصوف متکلم ہے یعنی میں موصوف ہوں اگر تو یا موصوف کا صفت پہ حسر ہوگا یہ صفت کا موصوف پہ حصر ہوگا مثلا یہ کہا کل حصر کے ساتھ کہ صرف یہی ہنسی ہے ان نما ہوا جمیل صرف یہ خوبصورت ہے ان انا باشرن ان انا عالم ان انا جمیل نما انم کہ صرف میں ایسا ہوں تو آپ نے کہا صرف یہ مولانا محدث فلتلی صاحب مولانا حبیب الرحمن صاحب بنگلہ دیشی اگر حسر کے ساتھ کہا آپ سب کے اندر کہ صرف یہ عالم ہے ان نما عالم صرف یہ عالم ہیں اب حسر کا سمجھا رہا اصول کیا ہوگا اب حسر واقع تو ہوگی یا حسر مولانا حبیب الرحمن کی علم پر ہوگی یا علم کی مولانا حبیب الرحمن پر ہوگی یعنی یا موصوف کا صفت پہ حسر ہوگا یا صفت کا موصوف پر ہوگا اگر موصوف کا صفت پہ حسر ہو موصوف کا صفت پہ حسر ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف یہی عالم ہیں باقی سارے جاہل ہیں کیا یہ جائز ہے بولیے معنی بنے گا ان نما ہو وہ عالم ان ولسا کہ صرف ان نما کا معنی کہ صرف یہی عالم ہیں باقی سب بیٹھے ہوئے جاہل ہیں کوئی اور عالم نہیں سوئی حسر نہیں ہے قبول نہیں مردود ہوا اب دوسری سمت آ جاتے ہیں اگر صفت کا اگر موصوف کا حسر ہے صفت پر تو یہ بات ہو گئی اور اگر صفت کا حصر ہے موصوف پر تو پھر مانا یہ ہوگا کہ بس یہ صرف عالم ہی ہیں نہ خوش اخلاق ہیں نہ باپ ہیں نہ تاجر ہیں نہ اچھے فصیح و بلیغ ہیں نہ صالے ہیں اور کچھ بھی نہیں بس صرف علمی علم ہے بقایا ہر خوبی سے خالی ہے قبول ہے نہیں یہ بھی مردود ہو گیا اب بولیے ان نما انا باشروں کا حسر کس پر قائم کریں گے ان نما انا باشروں کا حسر کس پر قائم کریں گے یہ جو تفسیر ابھی بتا رہا ہوں یہ میں نے دوران درس سمجھی تھی انیس سو پینسٹھ میں ایسے ہی بتا رہا ہوں سو پینسٹھ میں تو اس وقت آج سے کتنے سال قبل اکتالیس سال قبل پڑھا اور عمر اس وقت میری چودہویں سال میں تھا تو بس ایسے ہی یہ ایک, ایک چھوٹی سی بات تھی آپ کو بتا دی اور ان چیزوں سے واقفیت رکھنے والے کہ جس زمانے میں پڑھی وہ بھی ایک عالم موجود ہیں یہاں مولانا علامہ جاوید مجید قادری صاحب تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب فرمایا کل ان نما آنا بادشاہ تو پھر اگر اس کا حسر یا تو یہ معنی بنے گا جو لوگ خطا کھاتے ہیں کہ آکل صلاح السلام نے فرمایا ان نما انا بادشاہ یا تو اس کا معنی پھر یہ ہے کہ صرف میں ہی بشر ہوں ساری کائنات میں اور تم میں سے کوئی بشر ہے ہی نہیں کیا یہ درست ہوگا تو یہ امکان غلط ہو گیا کہ آپ نے فرمایا کوئی انسان بشر نہیں ہے صرف میں بشر ہوں یہ نہیں ہو سکتا غلط اب دوسرا حصر کر لیں دوسرا معنی یہ بنا بانا انا باشر کو اگر حصر لگائیں تو پھر آقا نے فرمایا میں صرف بشر ہی بشر ہوں اس کے سوا کچھ نہیں ہوں نماز اللہ نبی ہوں نہ رسول ہوں نہ حسین ہوں نہ جمیل ہوں نہ عالم ہوں نہ محبوب ہوں کچھ بھی نہیں ہوں صرف بشر ہی بشر ہوں جائز ہے <سلام> <سلام> <سلام> نہیں ہے نا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسر کس کا ہے اور کس پر ہے حسر کس کا ہے اور کس <سلام> <سلام> پر ہے تو یاد رکھ لیں کہ حسر مسلیت کا ہے نفس بشریت پر باشرم مسلکم اے لوگوں مجھے اپنے اس آیت کا معنی بتا رہا ہوں فرما دے میرے حبیب کہ اے لوگوں مجھے اپنے جیسا نہ سمجھنا مجھے اپنے جیسا اپنی مثل نہ سمجھنا یہ جو میں کھاتا پیتا چلتا اٹھتا بیٹھتا شادی بیا کرتا تمہارے ساتھ معاملات کرتا نظر آتا ہوں جس سے تم مجھے اپنے جیسا سمجھنے لگ گئے ہو اپنی مثال سمجھنے لگ گئے ہو تمہیں خبر نہیں کہ میں تم جیسا نہیں میری مصلیت تمہارے ساتھ حسر ہے فقط بشر ہونے میں فقط انسان ہونے میں اور بشر کہتے ہیں ظاہر و جل دل انسان اب لغت کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں آپ لغت میں چھوٹی کتاب المنجد اٹھا لیں القاموس اٹھا لیں الصحا اٹھا لیں تہذیب الغا اٹھا لیں لسان العرب اٹھا لیں لغت کی میں شرط نہیں لگاتا کوئی کتاب دنیا ہے لغت کی اٹھا کے دیکھ لیں تو بشر کا معنی ہے ظاہر و جلد انسان یہ ظاہر کا لباس انسان کی جلد لباس ہے اللہ پاک نے انسانی جلد کو اس کی خخوا ڈھانچہ جسم کا لباس بنایا ہے اس کو ظاہر جلدی انسان کہتے ہیں اور اس پر قرآن کی سند ہے اس پر قرآن کی سند ہے دوزخ کی آگ کی تعبیر کرتے ہوئے قرآن نے کہا لوا حت ال بشر کہ یہ انسانی جلدوں کو جلا دے گی بشر اسی سے بشرا ہے چہرہ جو ظاہر دکھائی دے اسی سے بچ چہرہ جو ظاہر دکھائی دے لواحت للبشر یہ تمہاری جلدوں کو جلا دے گی تو بشر ظاہر جلد کو ظاہر لباس کو کہتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلیت فقط میرے ظاہر لباس میں ہے کہ مجھے اپنے جیسا مجھے اپنے جیسا نہ سمجھنا میں تمہاری مثل نہیں ہوں یہ میرا چہرہ مورا ظاہر لباس تمہاری مثل ہے فقط ظاہر لباس ظاہر جلد یہ ظاہر دکھائی دینا تمہاری مثل ہے بس اس ایک ظاہر دکھائی دینے پر مغالتے میں نہ پڑ جانا ورنہ میری ساری حقیقت کل ہم تم سے مختلف ہے اس لیے صحیح بخاری میں امام بخاری کثرت کے ساتھ سیام وصال کے باب میں سیام وسال متصل روزے رکھنے کے باب میں حادیث لائے ہیں جب صحابہ کرام نے بغیر افطار کے روزے رکھنے شروع کر دیے کمزور ہو گئے تو آقا علیہ اسلام نے منع فرمایا اور کہا لس تو مسلکوں یہ حدیث متفق علیہ ہے اور تواتر کے ساتھ ہے کثرت ترک اور کثرت روات کے ساتھ بخاری میں آئی ہے مسلم میں آئی ہے متفق حدیث کثرت ترک کثرت روات اور تباتر یہ تمام شرائط اور ان سے علم قطعی ثابت ہوتا ہے حدیث متباتر سے علم قطعی ثابت ہوتا ہے علم ذنی نہیں علم قطعی ثابت ہوتا ہے تو تفسیر القرآن بالحدیث آقا نے فرمایا لست و ادھر فرمایا آنا بادشارم مسلو اب دو میں فرق ہے ادھر لس تو اے لس تو آنا کہ میں تمہاری مسل نہیں ہوں بشر تمہاری مسل ہے اپنے ہماری مسل ہونے کی نفی کر دی لس تو مسلو کم لس تو کہے اتم او کم یا متکل راجے علات کم مثلی تم میں کون ہے میری مثل یہاں بشری نہیں فرمایا یا متکل راجے علم ذات ہے راجے علم نفس میری مثل کوئی نہیں ہے لستو کہ اتم میں تم جیسا نہیں ہوں لستو تو سی تم میں سے کوئی میری مثل نہیں ہے تو آقا علیہ السلام نے اپنی ذات اپنا نفس اپنی شخصیت کی مثلیت کی نفی کر دی بشریعت کے ساتھ مثلیت کا حاصل کیا بات کی سمجھ آ گئی ظاہر کا ایک گوشہ ہے جیسے پتھر میں جس پتھر سے تم گھر بناتے ہو وہ بھی پتھر ہے اور جو پتھر کعبہ کی تعمیر میں لگا وہ بھی پتھر ہے کوئی دو پتھر اٹھا کے یہ کتاب جو آپ نے لکھی یہ کتاب جو میں نے لکھی اس کو کیا بولتے ہیں کتاب کیا بولتے ہیں کتاب اور قرآن مجید کو کیا بولتے ہیں زالکل کتاب کتاب تو وہ بھی قرآن بھی کتاب یہ بھی کتاب اور مسلیت کیا ہے بس لفظ کتاب میں مسلیت ہے باقی کوئی مسلت نہیں ہے صرف اتنی مسلیت ہے کہ دونوں کو کتاب کہتے ہیں اتنی مسلیت ہے کہ دونوں کو کتاب کہتے ہیں آگے چلیں شیشہ یہ جو میری اینک کا شیشہ کس شے سے بنا اس کی اصل کی طرف جائیے مٹی سے بنا کس سے بنا مٹی سے بنا, مٹی سے بنا تو مٹی سے شی... مٹی سے برتن بھی بنے مٹی سے برتن بھی بنے مٹی سے شیشہ بھی بنا تو جو ہر دونوں میں مٹی ہے کوئی ایک ہاتھ میں مٹی پکڑ لے ایک ہاتھ میں شیشہ پکڑ لے اور کہے دونوں برابر ہیں آپ کہیں گے نادان نہیں مٹی آنکھوں کے سامنے آ جائے تو دکھائی دینا بند ہو جائے یہ شیشہ آ جائے تو جسے کم دکھتا ہے وہ بھی بڑھ جائے شیشا آ جائے تو جسے کم دکھتا ہے وہ بھی بڑھ جائے مٹی آنکھوں کے سامنے آ جائے تو جو دکھتا ہے وہ بھی دکھائی نہ دے تو کیسے مسل ہو گئے بس وہ جو نفس جوہر ہے کہ وہ بھی مٹی سے بنا برتن اینک بھی مٹی سے بنی اس نف سے جوہر میں مسلط ہے باقی کوئی مسلت نہیں ہے آپ کو سمجھ آئی ہے بات لوہا آپ نے مٹی سے لوہا نکالا لوہے سے تلوار بن گئی لوہے سے بندوق بن گئی لوہے سے, بن سے بندوق بن گئی تلوار بن گئی اور اسی لوہے کو ریفائن کرتے کرتے اس سے کمپاس بھی بنا اور یہ مکناتیس بھی بنا اور اسی لوہے سے اور دنیا کے اعلیٰ المینک بھی بنا تو کوئی کہے جی بھائی یہ لوہا خرید لو دوسری طرف وہ لوہا ہے اس کی قیمت لگی دس ملین اس کی قیمت لگی ایک پاؤنڈ آپ نے کہا یہ بھی لوہا وہ بھی لوہا تو یہ کیوں ایک پاؤنڈ کا وہ دس ملین کا کیوں اس نے کہا مثلیت اصل نفس جوہر میں تھی بس لوہا ہونے میں مثلیت ہے خدا کے بندے یہ کہاں اور وہ کہاں پتھر ہونے میں مصلیت ہے ورنہ یہ کہاں اور وہ کہاں مٹی ہونے میں مصلیت ہے ورنہ یہ کہاں اور وہ کہاں یہ وہ جو نفس سے مصلیت ہے اس کا حسر کیا یہ عاق علیہ السلام کی بشریت کو دلیل بنانے کی بجائے یہ تو نفی پر آیت وارد ہوئی ہے یہ تو آیت نفی پر وارد دوئی ہے نفی مسلیت پر نفی مسلیت پر قرآن کی دلیل ہی یہ آیت ہے ان کہہ کر ان نے انتفا کر دیا انکل وجوہل مسالیہ انتفا انکل وجوہ مسالیہ کہ کسی شے میں میں اور تم ایک جیسے نہیں ہیں فقط اتنے میں کہ مجھے بھی انسان کہتے ہیں تمہیں بھی انسان کہتے ہیں تو اس سے ثابت ہوا کہ آکل علیہ وسلام نفس سے بشریت اور نفس سے انسانیت ہے من وجہن مصلیت ہے کیا من وجہن مصلیت ہے بقیہ من کل الوجوہ اللہ جہت الواحدہ عدم مصلیت ہے یہ معنی حسر ہے ان کا اب وہ عدم مسلیت کی دلیل ہے کہ آکا علیہ السلات اسلام انسان ہو کر قبر کی آوازوں کو سنتے پھر آگے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سیابا نے پوچھا یار صلاح یہ یہ کیوں ان پر عذاب ہو رہا ہے آقا نے فرمایا ان میں سے ایک چغلی کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کرتا مگر کپڑوں کی حفاظت نہ کرتا چھیٹے کپڑوں پہ پڑتے تھے ناپاکی اور پاکی کا خیال نہ کرتا تھا اس وجہ سے ان پر قبر کا عذاب ہو رہا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ثم آب بجریدتن تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایک کھجور لاؤ تو کھجور کی ٹہنی لائے گی ف قاسارا ہا کس تو آقا علیہ السلام نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے ف وادہ اعلیٰ کل قبر منہما کسرا پھر دو ٹکڑے کر کے تر کھجور کی دو ٹہنیوں کو دونوں قبروں کے اوپر رکھ دیا اور فرمایا جب تک یہ خشک نہ ہوں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی اس پر محدسین نے یہ اس سے قبور کے اوپر اختلاف علماء میں دیکھیے یہ اصول نہیں ہیں یہ عقائد کے فرو ہیں کوئی اگر قبر کے اوپر پھول نہ چڑھائے اور ٹہنیاں نہ رکھے یہ بھی تھوڑی سی اصلاح بھی کرتا جاؤں اصلاح بھی ہونی چاہیے اس سے جواز ثابت ہوا ہے صدیق سے ان بعد دلعلما و دل محدسین کیوں نے اس سے استمباد کیا جواز ثابت کیا کہ قبر پر اگر تر ٹہنیاں پھول ایسی چیزیں رکھی جائیں تو وہ تسبیح کرتی ہیں جب تک خشک نہیں ہوتی تو ان کی تسبیح سے اللہ کی رحمت کا نظول ہوتا ہے اور جب اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا تو اس کا فائدہ صاحب قبر کو پہنچے گا اور اس کے تخفیف عذاب کا باعث ہوں گی تو یاد رکھ لیں جو مسلمات اور اصول ہوں گے اس پر کل اعمہ متفق ہوں گے اور جب فروع عقیدہ کے ہوں گے تو اس میں علماء محدثین میں اختلاف ہوگا بات قائدے کی صرف یہ ہے کہ جب اکابر ائمہ اور محدسین کے ہاں دو رائے تین رائے پائی جائیں اور کئیوں کا قول جواز کا ہو کئیوں کا نہ ہو تو جب جواز کا قول مل گیا تو پھر کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کو بدت اور گمراہی یا حرام یا کفر قرار دے چونکہ اس کو بدعت اور حرام کفر کہنے کا مطلب ان تمام ائمہ حدیث اور محدث اکابر امت تک فتوا جائے گا یہ مباحات میں سے ہو گیا کہ اس سے جواز ثابت ہوتا ہے اور اگر کوئی اس کا قائل نہ ہو یہ فرو ہیں تو وہ سنیت سے بھی خارج نہیں ہوگا ساتھ یہ بھی سمجھ لیں مفتی اعظم بیٹھے ہمارا رجحان یہ ہو گیا ہے برے صغیر کے ہمارے مسلمانوں کا سنیوں کا کہ ہم فروات پر بھی یا سنیت سے نکال دیتے ہیں یا داخل کر دیتے ہیں فروعات پر اختلاف تمام صدیوں میں ہوا کرتے تھے علماء میں کئی اس حدیث کے باوجود ٹہنیاں سبز پتے پھول نہ رکھنے کے قائل ہیں اور کئی علماء محدثین نے اس سے جواز نکالا ہے تو میں جو بات نقطہ علمی سمجھا رہا ہوں جب این دل علما این دل محدسین دو قول ہوں تو دونوں گھر جس کو بھی اپنا رہے ہوں وہ درست ہے اس کا مطلب ہے شریعت میں گنجائش ہے تو ایک گنجائش کو مانتا ہے میں مانتا ہوں آپ مانتے ہیں تو کسی کو یہ حق نہیں ہوگا کہ اس کو گمراہی کہے کیونکہ پھر ائی حدیث گمراہ بنیں گے اکابر پہ حرف آئے گا اور اگر کوئی کہے کہ نہیں اس سے جواز نہیں بنتا یہ آک علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا خصائص سے محمدی میں سے ہے کوئی کہے ہم نہیں رکھتے تو اس سے وہ اتنی بات سے سنیت سے بھی خارج نہیں ہوگا یہ دونوں سمت گنجائش رکھا کریں اگر اتنی توسو علم میں آ جائے یہ توسو امہ کے ہاں ہوا کرتی تھی تو پھر بہت سے جھگڑے ختم ہو جاتے فقط امور مباحات پر امور مستصنات پر امور مستحبات پر اور امور مباحات پر سنی غیر سنی کافر غیر کافر کے فتوے نہیں لگاتے یہ ظلم ہے علم پر انیس سو ستر کی بات ہے انیس سو ستر کی بات ہے یعنی تیس آج سے پینتیس سال قبل اس زمانے جب پڑھ کے فارغ ہوئے دور حدیث کر کے جب فارغ ہوئے تو ابتدائی پھر یہ یہ جو کتابیں ہیں کتب ہیں ان کا پڑھ پڑھ کے ان کا مزاج مناظرانہ ہوتا ہے اور مناظرانہ مزاج علماء کے پاس بیٹھنے سے کبھی نہیں ٹوٹتا یہ پھر صوفیاء کے پاس ٹوٹتا ہے کیونکہ تمام کتب کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ این دن و ادر شافعیہ حاقہ و قال مالکی حاقضہ و اِندابل حاقضہ موازنہ ہی ہوتے ہیں مقابلے ہوتے ہیں دلائل ہوتے ہیں تو مزاج بن جاتا ہے تو میں نے اسی سے بات اس لیے عرض کی کہ اب نہیں ہے میرا یہ مزاج اب اب نہیں بلکہ کوئی پچھلے پچیس سال سے ختم ہو چکا یہ مزاج پچیس سال سے تو انیس سو ستر میں میرا ایک مناظرہ ہوا ایک مولانا صاحب سے تقبیل و حامین کے موضوع پر آقا علیہ السلام کے اس میں پاک پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ رکھنا اور درود پاک پڑھنا اس موضوع پر انیس سو ستر میں آٹھ گھنٹے وہ مناظرہ ہوا جنگ کی بات ہے تو میری عادت تھی اس زمانے اگر کوئی موضوع ہوا تو میں جو منصف جج تھے تین اور تینوں علماء جو جج تھے وہ علمائے دیوبند میں سے تھے منصف تینوں علماء علماء دیوبند میں سے تھے جوانی کا دور تھا اور زور تھا تو کوئی منصف ہو جائے کسی عقیدے کا پرواہ نہیں کرتا تھا میں سمجھتا تھا انشاءاللہ وہ فیصلہ غلط کر ہی نہیں سکتا ہم جکڑ لیں گے اس کو ایک جوانی کا دور تھا تو تینوں علماء جو بند میں سے میرے احباب نے کہا یہ نہ کریں وہ تو فیصلہ دے دیں گے میں نے کہا سارا کچھ میدان میں ہونا ہے فیصلہ کیسے دیں گے تو میں نے کہا کہ جو مناظر تھے مولانا یہ بھی اپنا عقیدہ لکھ کر کاغذ پر دے دیں کہ کیا ثابت کریں گے تقدیر اب پر انگوٹھے میں بھی لکھ کر دے دیتا ہوں اور سامعین کو دونوں کے عقیدے کاغذ کھول کے پڑھ کے سنا دیے جائیں بتا دیے جائیں پھر ہم دونوں اپنے لکھے کو ثابت کرنے کے پابند ہوں گے پھر رتی بھی دائیں بائیں ہٹنے نہیں دوں گا یہ رشیدیہ وغیرہ جیسی کتابوں کے زمانے کی باتیں ہیں پرانی تو انہوں نے لکھ کے دے دیا وہ عالم دین تھے اور علماء دین میں جوش بہت ہوتا ہے یہ جوش کم ہوتا ہے صوفیاء کے پاس جا کر وہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں ہای ہای وہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں اس لیے امام بخاری بھی صوفی تھے ارے جو حضور کے موئے مبارک کمر پر لباس میں رکھ کے پھرتا رہے وہ صوفی نہیں تو اور کیا ہے اور اپنی حدیث کی کتاب کی تکمیل قبر رسول کے پاس بیٹھ کے کرے وہ صوفی نہیں تو اور کیا ہے اور یہ سب اولیاء اللہ کی مجلسوں میں بیٹھنے والے تھے امام اعظم ابو حنیفہ صوفی تھے یہ میرا موضوع نہیں یہ موضوع ہوگا ہوتا تو میں اس کے اوپر آپ کو کثرت کے ساتھ کتب کے انبار لگا دیتا جس میں درج ہے امام مالک صوفی تھے امام شافعی صوفی تھے امام احمد بن حنبل صوفی تھے تو میں یہ عرض کر رہا تھا تو دونوں نے لکھ دیا جب پڑھ کے سنایا گیا اپنی اپنی چٹ تو انہوں نے لکھا تھا کہ انگوٹھے چون کے آنکھوں پہ رکھنا بدت ہے حرام ہے جو ایسا کرے وہ جہنمی ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں وہ دو میں جائے گا جوش غصے میں یہ ساری عبارت لکھ دی میں نے کہا مولانا پابند ہیں یہ لکھا ایک ایک لفظ ثابت کریں گے اب میری چٹ نکالی سنے غور سے عقیدہ کیا ہے ہم افرات اور تفرید کا شکار ہو گئے ہیں جب تک اس میں سے افراد اور تفریح سے نہیں نکلیں گے اور صحت عقیدہ کی اور اعتدال پر نہیں آئیں گے صحت کے ساتھ عقیدہ صحیح معلوم ہو صحت فہم ہو تیقن ہو دلائل ہو اور اعتدال ہو میں نے لکھا کہ تکبیل ای بہامین ایک حدیث ضعیف سے ثابت ہے حدیث ضعیف سے ثابت ہے اور فضائل اعمال میں حدیث ضعیف پر عمل کرنا جائز بلکہ مستحب ہے سو اس پر عمل کرنا مستحب ہے ثواب ہے جو عمل کرے اسے ثواب ہے اور جو عمل نہ کرے اسے کوئی گناہ نہیں ہے جو تکبیل ابامین نہ کرے اسے کوئی ترک پر گناہ نہیں جو کرے ثواب ہے میں نے یہ لکھا اور اہل سنت کا عقیدہ ہی یہی ہے اکابر میں سے کسی اور نے ایک رتی برابر اس بات سے دائیں بائیں اس موضوع پر نہیں رکھا اب یہ وائزین بات کا بتنگڑ بناتے ہیں وہ مصیبت کا اعداد پیدا کر دیتے ہیں اور جب سے عقیدہ وائزین کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے اور علماء کے ہاتھ میں نہیں رہتا پھر ایسا ہی ہوتا ہے اس میں ڈھکوسلے شامل ہو جاتے ہیں مبالغے شامل ہو جاتے ہیں جب مرصفین جو چیف جج تھے مولانا رشید احمد دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل تھے وہ چیف جج تھے مولانا سید رشید احمد ان کو عرب الہند کہتے تھے بے مانا سا اصطلاح ہے مگر اتنے فاضل تھے کہ ان کو جنگ میں عرب الہند کہتے تھے عرب الہند ہند کا عرب وہ چیف جج تھے دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل تینوں علماء دیوبند بند کے جاننے والے انہوں نے میرا چٹ پڑھ کے سنائی کہ قادری صاحب نے یہ لکھا ہے جو میں نے آپ کو سنا دیا جب یہ سنایا تو وہ جو مناظر مولانا صاحب تھے وہ تو گرج اٹھے کھڑے ہو گئے تڑپ اٹھے انہیں کہا یہ کیا ہوا یہ کیا ہے میں نے کہا یہی عقیدہ ہے عقیدہ یہی ہے میں نے کہا اس سے مختلف اعلیٰ حضرت مولانا شاہ شاہمد رضا کا بھی عقیدہ اس سے مختلف نہیں ہے رحمتہ اللہ تعالی علیہ عقیدہ یہی ہے اب تم جو کچھ کہتے ہو وہ جھوٹا منصوب کرتے ہو الزام لگاتے ہو تو میں آپ کی تہمت کو قبول کروں جو اصل عقیدہ ہے اسے بیان کروں بس جب یہ دونوں چیٹیں پڑی آپ سمجھے کہ وہ مناظرہ اسی بات پہ ہی ہار گئے کہ جو کچھ انہوں نے لکھا تھا وہ دنیا کی کی حساب سے ثابت نہیں ہو سکتا اور جو میں نے لکھا تھا وہ میں نے سینکڑوں کتابوں سے اس کے ثبوت دے دی اب انہوں نے کل کیا کہنا تھا کل آٹھ گھنٹے کی بحث میں حدیث کو ضعیف ثابت کرنا تھا ان کا پورا زور حدیث کو ضعیف ثابت کرنے پر تھا میں نے اپنے دعوی میں لکھ دیا کہ حدیث ضعیف ہے اب وہ جب کھڑے ہوں اور بولنے لگی حدیث ضعیف ہے میں روک دوں میں نے کہا مولانا یہ مناظرہ ہی نہیں حدیث تو میں نے کہا ہے ضعیف ہے یہ تو بحث ہی نہیں ہے آپ کو طریقہ سمجھا رہا ہوں میں نے کہا مولانا یہ مختلف ہی نہیں ہے دیر از نو ڈسپیوٹ آن دس سبجیکٹ حدیث از ضعیف ڈونٹ ڈسکس دس تھنگ کچھ اور بتانا ہے تو بتاؤ وہ جب کھڑے ہوں پھر اس کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں تھا پھر دلائل ہوئے آٹھ گھنٹے کے بعد وہ ختم ہو گئے اور پھر تینوں منصفین جو تھے جج صاحبان یہ انیس سو ستر کی بات بتا رہا ہوں میں نوجوان تھا اس وقت میری عمر تھی تیس سال جی اکیاون کی پیدائش ہے نا ساٹھ اور انیس سال کیا ہاں انیس سال عمر تھی انیس سال عمر تھی میری اس وقت تو مولانا جو تین جج تھے انہوں نے اعلان کیا کہ یہ مولانا فیروز احمد صاحب شکست کھا گئے ناکام ہو گئے ہار گئے قادری صاحب نے مناظرہ جیت لیا اور اپنا عقیدہ ثابت کر لیا دلائل قبیہ کے ساتھ مگر آخر پہ ایک جملہ لکھا انہوں نے وہ سنایا چونکہ عقیدہ بھی انہوں نے اپنا بچانا تھا مسلک انہوں نے کہا قادری صاحب مناظرہ جیت گئے کوئی شک نہیں کبھی دلائل کے ساتھ لیکن ان کی جیت اور ان مولانا صاحب کی شکست کا غالباً سبب یہ ہے کہ دونوں میں علمی تفاوت بہت زیادہ تھا یہ جوڑ نہیں تھا یہ بے وقوف ہے موروی صاحب انہوں نے ان کو چیلنج کر دیا ان کو سمجھ نہیں تھی کہ کس بلا کے گلے پڑھ رہا ہوں تو یہ جوڑ نہیں تھا اگر قادری صاحب کی ٹکر کا کوئی عالم ہوتا تو معلوم نہیں نتیجہ کیا نکلتا میں وہیں کھڑا ہو گیا میں نے اب نہیں نکلیں گے اب ٹکر کا عالم لائیں اس سے مناظرہ کرتا ہوں بس میں نے آپ کو بتایا ہے نا یہ, یہ جو ٹھنڈا پانی ڈال کے آگ بجھاتے ہیں یہ آگ بجھانے سے پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے کہا مولانا مرحفوت ہو گئے مولانا غلام اللہ خان صاحب سے مناظرہ کروائیں گے وہ عمر رسیدہ پرانے مناظرین میں سے تھے تو میں تو انیس سال کا نوجوان تھا میں نے قبول کر لیا پھر ان کے ساتھ مناظرہ مقرر ہو گیا میرا تاریخ مقرر ہو گئی خیر اتفاق ہے کہ وہ مقرر تاریخ کل علماء توبہ فیصل آباد گرد و نما سرگودا تک جمع ہو گئے تھے کثیر تعداد رات کو جمع ہو گئی شرائط طے ہو گئیں ان کے نائبین نے اتفاق ہوا کہ وہ نہیں آ سکے وہ نہیں آ سکے اب میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ ڈھول بجواتا وہ کہتا کہ بھاگ گئے میں یہ نہیں کہتا میں نوجوان تھا وہ کافی عمر رسیدہ مشاعت مناظر تھے تو وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے ہوں گے بس مگر وہ آئے نہیں کوئی مجبوری ہو گئی ہوگی ہماری طبیعت اس طرح کی ہے تو سمجھانا مقصود ہمیشہ یاد رکھنے کہ کبھی اصل عقیدہ اصل عقیدہ اسلاف کا ہے متقدمین کا متاخرین کا اسلاف کا آئمہ کا اکابر کا اور قرآن اور حدیث پر مبنی اس کے ساتھ حدود صحت کی متعین کریں اور دائیں بائیں نہ جائیں نہ افراد کی طرف جائیں نہ تفرید کی طرف کچھ لوگ افراد کا شکار ہو گئے کچھ تفرید کا شکار ہو گئے اس کے بعد آگے حدیث نمبر اب چونکہ جس ترتیب سے چل رہا تھا میں عقائد پر صحیح بخاری کی تقریباً ایک ہزار احادیث نکالی ہیں جو صرف عقائد پر ہیں اسی طرح کی اور کل حدیثیں بخاری کی بغیر تکرار کے پچیس سو تیرہ ہیں اور یہ پوری فہرست ہے صرف ایک ہزار احادیث کی جو صحیح بخاری کی میں نے نکالی ہے یہ پوری فہرست ہے صرف احادیث کے نمبر بخاری شریف کا صفحہ نمبر باب لکھا ہوا ہے بتانا مقصود یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں نصف کے قریب پوری صحیح بخاری اس عقیدہ پر ہے لیکن چونکہ وقت اتنا نہیں ہے سو میں نے یہ کیا کہ کوشش یہ کر رہا ہوں کہ چلو عقیدہ کے مختلف فصول پر ایک ایک حدیث آ جائے بالاستیاب استیاب چلیں گے تو یہ چالیس دن چاہیے کیا اگر ہزار احادیث پوری صحیح بخاری میں سے عقائد پر جو عقیدہ پر ہیں مکمل کراؤں تو چالیس دن چاہیے مگر اب میں نے سوچا وقت کم ہے لہٰذا ایک ایک حدیث اس عقیدے کی مختلف فراقیں اور اصول کے ساتھ تعلق رکھنے والی کم سے کم چند ایک اہم چیزیں آ جائیں جتنی ہو سکے اب آگے چلیں کتاب و حدیث نمبر تین سو 35. کتاب التیمم اس کا باب اول اور اس باب کو امام بخاری نے نام نہیں دیا کبھی کبھی ترجنۃ الباب قائم نہیں فرماتے صرف بابن لکھتے ہیں پہلا باب حدیث نمبر تین سو پینتیس جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اب حدیث کو میں تیز پڑھوں گا کہ کے طریق پر تاکہ وقت بچے حد د محمد البن سینانقال حد دثنا وشیم قال حد سید سعید بن نظر قال اخبرنا اشيم قال اخبرنا سيان قال حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير قال اخبرنا جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتيت خمسن لم يوتن احد قبلي نصرت بالرعب مسيرة اشارن وجعلت لي الارض مسجدا من امتي ادركت الصلاة فليصلوا هلت للمغانم بلا ثيل لحد قبلي اوتيت شفاعة وكان النبي يوبس الى قومي خاصه فبعثوا الى الناس اما او كما قال یہ حدیث خصائص سے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سلم پر ہے دلالت کرتی ہے خصائص سے محمدی پر اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں مجھے پانچ خصائص ایسے عطا کیے گئے ہیں خصائص بے شمار ہیں اگر آپ نے خصائص سے محمدی کو صرف پڑھنا ہو تو پوری کتاب اتنی زخامت کے ساتھ میں نے خصائص سے مصطفیٰ پہ لکھی اور کل حدیث حتی الوسا ہی جمع کر دی یہ پوری کتاب صرف خصائص سے مصطفیٰ پر ہے چار سو ستاون صفحات ہیں سوائے خصائص کے کسی اور موضوع کو ٹچ نہیں کیا اسی طرح اتنی ہی کتاب شمائل مصطفیٰ پر ہے اتنی زخیم کتاب ساڑھے چار پانچ سو صفحات کی اسمائے مصطفیٰ پر ہے تو اس طرح الگ الگ تو خصائص میں سے ایک ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ ہوئی تھی اور جب پانچ کا بعض حدیث میں ایسا ذکر ہو حسر ہو تو یاد رکھ لیں کہ اس سے مراد یہ نہیں لینا چاہیے کہ وہ خصائص جو کسی اور کو نہ ملے اور آکا علیہ الصلاۃ وسلام اس سے نوازے گئے وہ صرف پانچ ہیں نہ وہ جو فرمایا خمسن وہ کرینہ کلام ہوگا کسی موقع کی مطابقت میں مناسبت میں کسی کرینہ کے سبب خمسن کہا اور مقام پر سطہ کہہ دیا کسی مقام پہ اور زیادہ فرما دے سب جمع کریں گے تو سینکڑوں خصائص ہو جائیں گے آہ. یہ جو کرینہ کلام ہے کیا اس کی ایک مثال دیتا ہوں حوالہ نوٹ کر لیں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اکابر علماء دیوبند میں سے ہیں ان کی کتاب ہے نشر التیب اس نشر التیب کا پہلا باب انہوں نے قائم کیا نور محمدی کے بیان میں صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں اس میں جابر بن عبداللہ کی حدیث مصنف عبدالرضاق کی وہ سب سے پہلے روایت کی اور مصنف عبدالرضاق کی حدیث ان اللہ خالہ کا نبی کا قبل الاشیاء من نور یہ جز پہلے نہیں مل رہا تھا مصنف عبدالرضاق سے اب یہ جز مل گیا ہے چھپ گیا ہے مصنف عبدالرضاق کا میرے پاس وہ ہے مطبوعہ ہے اب چھپ گیا ہے پہلے لوگ کہتے تھے کہ یہ مصنف عبدالرضاق میں ہے نہیں ہم نے بھی جب مصنف عبدالرضاق خریدی تو نہیں تھی وہ بعد میں دیکھا کہ اس کی ابتداء آگے سے ہوئی ہے بیاسی حدیثیں مطبوعہ مصنف عبدالرضاق میں نہیں ہیں تو امام عبدالرضاق نے امام عبدالرضاق امام بخاری کے شیخ ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے تلمیز شاگرد ہیں اب وہ جز پورا مل گیا ہے جس نے پوری کتاب کو مکمل کر دیا اس میں حدیث ہے تو تھانوی صاحب اس باپ میں کئی حدیث لائے ہیں حضور علیہ السلام کے نور کی خلقت میں اس میں ایک حدیث یہ بھی لائے ہیں کہ جس میں آکلیہ اللہ سلام نے بیان فرمایا کہ میں تخلیق آدم سے چودہ ہزار سال پہلے اللہ کی بارگاہ میں نور تھا میں آپ کو خمسن یہ جو لفظ ہے خم